جب تم اپنی رب سے فریادال کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دائی والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے